بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ہَُن و صلی السلّم علّہ حضرت مسّ علیہ السّلاۃ والسلام کا واقعہ جاری ہے حدیث الفتون جو مشہور حدیث ہے اس میں سے آج انشاء یہ آخری سبق ہوگا حضرت مصِہ اللہ کے زمانے میں ایک قوم رہتی تھی بہت طاقتور قوم تھی بہت بڑے بڑے لمبے تڑنگے قسم کے لوگ ہوتے تھے لیکن وہ دشمن تھے مسلمان نہیں تھے وہ حضرت مسا علیہ السلات وسلم کی قوم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ امر ہوا حکم ہوا کہ ان کے خلاف جہاد کرو لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بہت طاقتور اور پہلوان قسم کے لوگ ہیں تو وہ ڈر گئے تو دو آدمیوں نے کہا جو کہ ان لوگوں کو دیکھ کر آئے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دروازے کی طرف آگے تو بڑھو فیدہ دخل تم فن اگر تم لوگ ایک بار شہر کے اندر گس گئے تو تم جیت جاؤ گے اور غالب آ جاؤ گے اور وہ اگرچہ دیکھنے میں بہت بڑے ڈیل ڈول والے اور بڑے جسم والے لوگ ہیں لیکن وہ ہار جائیں گے اللہ پر توکل کرو جیسے یہ امریکی یہاں آئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اور کتنا سارا اسلحہ ان کے پاس ہے تیارے ہیں سیارے ہیں اور کیا کچھ ہے ان کے پاس لیکن وہ طالبان جن کے پاس چپلے بھی نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کے میگزین میں چار گولیاں ہوتی تھی ان لوگوں کے سامنے ہار گئے انسان کو توقل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے لیکن بنی اسرائیل نے مسا علیہ السلاۃ والسلام کو ناراض کیا اور یہ کہا جب تک وہ اندر موجود ہیں وہاں شہر میں ہم نہیں جائیں گے تیار کھانا چاہتے ہیں نا وہ تو ربک آپ اور آپ کا خدا آپ کا رب آپ دونوں جائیں فقہ دونوں جا کر لڑیں ان نہ قای ہم یہیں پر انتظار کریں گے یہ بنی اسرائیل یہ قوم بہت زیادہ بدبخت قسم کی قوم تھی اپنے پیغمبر کو اس طرح ناراض کیا کرتی تھی اور اس طرح کے جوابات دیتی تھی پھر مسا علیہ السلاۃ والسلام نے بد دعا کی اے اللہ یہاں پر تو صرف میں ہوں اور میرا بھائی ہے ہارون علیہ السلام اور یہ قوم تو بدبخت ہے فاسق انہوں نے کہا یہ اچھی قوم نہیں ہے مسا علیہ السلام نے ان کے خلاف بدعا کی بدوا کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس سال تک کتنا چالیس سال تک یہ قوم ایک میدان میں گومتی رہی صبح سے شام تک چلتے تھے لیکن پہنچتے نہیں تھے بس اس ایک میدان میں اللہ تعالی نے ان کو بند کر دیا ایسا تھا جیسے کہ کوئی جیل ہو کوئی دیوار نہیں ہے لیکن جانا چاہے تو کہیں بھی نہیں جا سکتے اللہ تو قادر ہے نا پورے دن پورے صبح سے شام تک چلتے ہیں لیکن بعد میں دیکھو تو وہیں پر آیا ہوا ہے کہیں جا نہیں سکتے یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر چالیس سال تک اسی طرح ہوتا رہا جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے اور اپنے پیغمبر کی بیادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو جلیل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ما ترک قوم الجہاد ال کوئی بھی قوم جہاد کو نہیں چھوڑتی مگر وہ ذلیل ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور جہاد کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے عزت جہاد میں ہے یہ بنی اسرائیل جو ہے بہت ہی بدبخت قسم کی قوم تھی فاسق پیغمبر کی نافرمان اللہ کی نافرمان اس طرح کی ایک قوم تھی لیکن مسا علیہ السلام تو ان کے ساتھ تھے نا نیک لوگ جب تک کسی بھی قوم میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت آتی رہتی ہے مسا علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور بہت سارے مخلص مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانے کا ایک انتظام تھا کوئی کام نہیں کرتے تھے یہ لوگ من نو سلوا ایک کھانا تھا من جو ہے وہ شہد کی طرح مربے کی طرح ایک میٹھی چیز ہوتی تھی سلوہ جو ہے بٹیر کی طرح ایک پرندہ ہوتا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے ہر روز آیا کرتی تھی اور وہ لوگ ہر روز اس چیز کو لے لیتے تھے اور کھاتے تھے شہد اور گوشت بہترین کھانا ان کے لیے آتا تھا لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ اس پر بھی وہ شکر نہیں کرتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا یہ مسا علیہ السلام کی برکت تھی نا اور ان کے کپڑے جو ہیں کبھی بھی میلے بھی نہیں ہوتے تھے گندے بھی نہیں ہوتے تھے اور پھٹتے بھی نہیں تھے اور اللہ تعالی نے ان کو چار کونوں والا ایک پتھر دیا ہوا تھا جب بھی ان کو پانی کی ضرورت پڑتی مسا علیہ السلام اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارتے تو تین طرف سے اس سے پانی نکلتا تین طرف سے پانی نکلتا اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تین طرف سے پانی نکلتا اور ہر طرف چار چار قبیلے جو تقسیم ہو جاتے اور وہاں سے پانی لیتے یعنی اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی تو پتھر کو مارتے تھے بس پانی نکلتا تھا اور جب سفر کرتے تھے یہ لوگ کہیں بھی جاتے تھے تو جب وہاں پہنچ جاتے تو پتھر بھی وہاں موجود ہوتا تھا پتھر بھی سفر کرتا تھا ان کے ساتھ یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے ساتھ تھی لیکن یہ ناشکرے لوگ تھے شکر نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا تھا بعد میں جب یہ چالیس سال گزر گئے تو مسا علیہ السلاۃ وسلام کو ایک نئی نسل ملی جو وہاں پر پیدا ہوئی تھی جنہوں نے فرعون کو نہیں دیکھا تھا فرعون کے ظلم کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے ہوئے وہ پھر وہ مجاہد بنے پھر انہوں نے اس پہلوان قوم کے خلاف جہاد کیا اور اس علاقے کو فتح کیا یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن بچوں کی تعلیم و تربیت جہاد کے میدان میں ہوتی ہے یہ بہادر ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی ظالم بادشاہ کی اطاعت نہیں کی ہے کسی ظالم بادشاہ کی بات نہیں مانی ہے اس لیے ان لوگوں میں طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ جیسے ہمارے مہاجرین کے بچے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ بے نظیر کو دیکھا ہے نہ نواز شریف کو نہ عمران خان کو کسی کو نہیں دیکھا ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس کیا چیز ہے فوج کیا چیز ہے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں ہاں جو بھی آگے اس کے خلاف لڑتے ہیں الحمد جہاد کرتے ہیں تو چالیس سال بعد جو نئی نسل پیدا ہوئی اس نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ظالم قوم کے خلاف انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور اس علاقے کو فتح کیا بس آج کے سبق میں یہ حدیث الفتون کا جو واقعہ ہے یہ ختم ہوتا ہے کل ان شاء ہم موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے سے کیا فائدے اور کیا عبرتیں حاصل ہوتی ہیں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے مسا علیہ السلاۃ کے واقعے کو بہت زیادہ بیان کیا ہے قرآن کریم میں تیس پاروں میں سے انتیس پاروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے صرف انتیسویں پارے میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام اگرچہ نہیں ہے لیکن اشارہ وہاں بھی موجود ہے یعنی یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے ہر پارے میں اس کا ذکر کرتے ہیں اس لیے ہم اس واقعے میں جو فوائد ہیں جو عبرتیں ہیں جو اسباق ہیں اس کا تذکرہ کریں گے وصلی اللہ تعالی على خیر محمد و صحابی اجمائن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ